خواتین و حضرات اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے ماہ راست طبلا نواز استاد کریم بخش پیرنا موجود ہیں اور اس وقت اسٹوڈیو میں دیگر حضرات بھی موجود ہیں استاد شریف خان بھائی ہیں بھائی توہیل محمد تبلا نواز ہیں حامد حسین خان ستار والے ہیں اور محمد اقبال صاحب ہیں آئیے ہم ان سے کچھ تال اور سر کے بارے میں باتیں کریں استاد صاحب یہ بتائیے کہ طبلے اور پخاوت کے بعد میں کیا فرق ہے تبلے کے بعد میں اور پخاوت کے بعد میں یہ فرق ہے مثلا جو گٹ ہوتی ہے اس کے انداز دوسرا ہوتا ہے جو پخاوت کے بول ہیں اس میں دوسرا ہوتا ہے یعنی तर... بول ہمیں کیا بول ہوتی ہے جب آپ بجا رہے تھے تو میں آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں ایسی ہے پخاوت جب بجاتے ہیں تو ہاتھ کھل جاتے ہیں اور تبلا جب بجایا جاتا ہے تو ہاتھ بند رہتے ہے اور تبلا جو ہے وہ بند ہاتھ سے بجایا جاتا ہے یعنی بائیں بائیں کا ہے وہ کام سا اس کو کہ میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں مثلاً مورا ہوتا ہے قاعدہ ہوتا ہے گت ہوتی ہے گت توڑا ہے پرن ہے ہمیں آپ علیحدہ علیحدہ بتائیے مثلاً میں پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں بتائیے قاعدہ کیا چیز ہے قاعدہ قاعدہ کیسے بچایا جاتا ہے آپ نے قائدے کی ہمیں مثال دی ہے اب ہمیں یہ بتائیے کہ مسلم گت اور گت توڑے میں کیا فرق ہوتا ہے گت یہ ہے کہ جس کے آگے تیا نہ ہو یہ سنیے اوپر جائے گی بھی تیز ہو جائے گی اور نیچے جائے گی بھی وہ گول ہوں گے یعنی اس کے آگے تیا نہیں ہوتا گت ہوئے کہ یہ انداز ہے کہ کے آگے تیا ہوتا ہے وہ یہ ہے یہ گد اور گد توڑے کا فرق ہمارے سوامی آ گیا پرن کسے کہتے پرن جو تین مرض تین چکر میں آ یعنی پہلے دو چکر جو ہیں وہ سمپرنا نہ ہے اور تیسرا جو ہے تیسری مرتبہ وہ پورا سمپرنا ہے جی ایک پرن بھی ایک اب ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی تال سنائیے مگر تال سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون سی تال بجا رہے ہیں اس کے کون سے کتنے ماترے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں سننے والے انہیں بھی اس کا جائے اب میں تین تال بجاتا ہوں جی تو تین تال میں اس میں یہ ہے کہ پہلے نخرے ہوتے ہیں بڑے اچھے وہ جیسے شروع ہوتے ہیں وہ یہ یعنی انداز سواری میں کیا فرق سواری میں وہ پندرہ ماتے ہیں تین تال کی سواری جی چار تال کی سواری پانچ تال کی سواری چھ تال کی سواری سات تال کی سواری نو تال کی سواری یعنی چھ سواریاں تو ان کے وزن اپنے اپنے تو بس سواری تھا کہ مسلم تین ताल की सवारी जो है تین تال جو ہے وہ سولہ ماترے کا ہے تین تال کی سواری کتنے ماترے کی ہوتی ہے سولہ ماترے کی ہو جائے گی اچھا اس طرح سے مثلا چوتالا جو ہے یہ بارہ ماترے کا ہے جی اس کی جو سواری ہے وہ کتنے ماترے کی ہوتی ہے جو گیارہ ماترے کی سواری ہے نا چار تال کی وہ اس کا وزن ہے گیارہ ماترے جو چار تال کی سواری ہے نا اس کا وزن جو ہے وہ گیارہ ماترے ہے میں یہی پوچھنا نہیں اس کا مقصد یہ کیا ساری سواریاں ایسی ہیں کہ جتنے کا ٹھیکہ ہے اس سے ایک ماترا کم کی سواری ہوتی ہے نہیں میںالے کیالاج بھی جسے کہ وہ بارہ ماترے کٹھے کا ہے اس کی جو سواری ہے وہ جو ہے وہ گیارہ ماترے کی ہے تو یعنی ایک ماترا کم تال سے ہوتا ہے تو کیا تمام سواریوں میں یہی ہے یہ تین تال کی سواری جی ابھی یہی پانچ تر ہوتی ہے اب یہ اس کا وزن یہ ہےزن اس کا اس کا سولہ ماتر تھا اس کا پندرہ ماتر ہوگا آپ یہ طبلے کے علاوہ کچھ اور بھی ساز بجا لیتے ہیں ارے کچھ بجائی رہتا ہوں جو جتنے بھی ساز ہیں کوئی تار دیا کے کچھ مثلا تو وہ کم سے کم وہ بجائی دیتا ہوں جو تار دیا کے ساز ہیں اچھا یہ تو تال دیا میں تو آپ ماشاءاللہ اللہ استاد ہیں یہ بتائیے کہ مثلا تال اور سر کا تو بڑا میل ہے اور آپ جب کبیوں کے ساتھ بجاتے ہیں تو آپ کو تبلا ملانا پڑتا ہے اور ایک خاص سر پہ کبھی پنچم پہ کبھی گندار پہ, کبھی کے ساتھ پہ سر سر ساتھ ان, ان, ان کا تو آپ یہ بتائیے کہ سر سے ایک طبلا نواز کا کہاں تک تعلق ہونا چاہیے آپ کے خیال سے سر سے بہت اچھا تعلق ہے جی سر سے جی کیوں کہ تال اور سر تال جس وقت پیدا ہوتا ہے تو سر پیدا ہوتا ہے جی تو جو تال نہ ہو تو سر نہیں پیدا ہو سکتا ہاں یہ مثلاً مشہور ہے کہ آدمی بے سر گویے کو تو سن لیتا ہے استاد یہ بتائیے کہ آپ کو تو بڑے نایاب استعی اور انتر یاد ہوں گے ترانے یاد ہوں گے آج کچھ ہمیں آپ کو چاہتا ہرمائیے مثلاً کوئی ترانہ آپ کو ایسا نایاب سا یاد ہو تو ہمیں مسلمائی اچھے اچھے خیال تو بزرگوں کے یاد تو دتاندی تعلوم دردانہ دے تین دردان ددی تین دردانہ ددی تین دردانہ ندر در در دیم دیم دا نا نانا در در در در در دوم دیر نہ دیر نہ دیر نہ دیر نہ در در در در در در دان اس کی اچھی ہے تم تم ادھر در نہ در دانی دھاتی دا کرتی دھوم کرتی دادی تکڑا کر دا کردہ نارد ناردانی تمدانی درد تو مدونی تو رانی در ناد دانیانی دا کرتی دھوم کرتی دا تی تکڑا دا کر دا کردہ کتنی تکڑا دا آ اچھا استاد اس سے پتا یہ چلا کہ ترانے اور تروٹ میں یہ فرق ہے کہ اگر اس میں تبلے کے بول ترانے میں شامل کر دیے جائیں تو وہ تروٹ بن جاتی ہے آپ لگا خیال بالکل تروٹ بن جاتی ہے اچھا یہ آپ نے جو ترانہ سنایا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ خود ہی اس پہ ٹھیکال بھی لگائیں اور ہمیں یہ ترانہ سنائے بالکل تو ذرا سنائیے وہ جو ہے ترانا وہ ترانا جی تو بتائیے کہ وہ رقص کے ساتھ بجتا ہے ناچ کے ساتھ بجتا ہے تو اس طبلے میں جو کسی گویے یا گائے کے ساتھ بجتا ہے اور رقص کے ساتھ بجتا ہے اس میں کوئی فرق ہے اس میں بہت فرق ہے جی اس میں یہ ہے کہ ناچ کا تبلا جو ہو چلتا ہے اگر آپ ہمیں ایک تین تال بجائیے اور بجانا ہو تو کیسے آپ ساتھ تین تال جی ہے ایک تو تین تال ویسے سولہ ماتر کا ناج کا جو یا رقص کا جو انداز ہے اس میں ادا کر کے یعنی 16 ماتروں کو ادا کر بجانے والے کے ساتھ سنگت کی ہو میں پہلے مرتبہ بمبے میں گیا یہ میرا پہلا چانس تھا جوانی کے وقت پہلے جا کے دنگل بمبے میں بجایا اللہ بخش بسم اللہ صاحب منیر خان صاحب تھرکوا خان کے استاد اور بحیر خان صاحب بہے میرے دنگل میں موجود وہاں سے جو وہ میرا دنگل ہوا تو اس میں سے اللہ نے میری بانی فرمائی میرا بڑی کامیاب ہوئی اور خان صاحب بحیر خان نے اٹھ کے کہہ دیا یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہ یہ طبلہ آج جو میں نے میں سن رہا ہوں یہ پچیس برس کے بعد میرے کانوں میں یہ آواز طبلے کا آیا ہے تو تمام طبیلے والی چال ہے ایک بہت بڑی اس میں تمام دنیا اکٹھی وہ میرا پہلا واقعہ تھا وہ میرے خدا نے مہربانی کی تھی اسی دنگل میں میرا ساری ہندوستان بھر میں نام ہو گیا تھا تو تمام ریاستوں میں مجھے مل آئے یعنی یہاں تک کہ دکن میں بھی یہ تو ہوا میں وہ واقعہ جو پہلی دفعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا نہیں میرا مراد یہ تھی کہ سنگت کرتے وقت آپ کے ساتھ کسی رویے یا سنگت کے وقت میرے تو اول تو یہ چیز ہے میں تبلا بجاتا تھا میرا نام تبلا تھا اور تبلے میں تھا اور کریم کریما ساری ہندوستان میں خدا کی مہربانی سے پنجاب میں ہوتی تھی کسی گویے نے مجھے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیکہ لگاؤ یعنی گویوں کے ساتھ ٹھیکہ لگانے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی علم نہیں ہے ٹھیکہ لگانا ہوتا ہے باقی میں اپنا تبلا بجاتا رہی مراد یہ ہے کہ اپنا گویوں کے ساتھ ٹھیکہ لگانا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا اپنا جو بڑی چیز ہے تو میں اپنا طبلہ بجاتا ہوں جہاں گرئیے گاتے رہے ہیں سرگیے بجاتے رہے ہیں ستاری بجے رہے ہیں نامی نامی میں طبلہ بجاتا ہوں جنگل میں یہ مجھے ریڈیو میں آ کے یہ کام ہوا کہ گروں کے ساتھ مجھے ٹھیکا لگانا پڑا نہیں تو پہلے مجھے کسی نے نہیں کہا کبھی کسی کا اچھا مگر استاد جس وقت آپ طبلہ بجاتے ہوں گے محفلوں میں تو اس وقت بھی گستاخی آپ کسی نہ کسی سانس کے تو محتاج ہوتے ہو جو لہرا لگاتا ہوں اور پھر آپ تبلا بجاتے سرگی کا ضروری لہرا چاہیے آہا, تو تو ہے کہ کوئی لہر کو رکھتا ہوگا اور پھر آپ تبلا جبھی بچ سکتا ہے یہ تبلاج محتاج ہے سرگی کا اور لہرے کا جب تک لہرا یا سرگی ساتھ نہ ہو تو تبلا نہیں بچ سکتا تو یعنی یہ دوست ہے سرگی تبلے کی لہر بجاتی ہے تو تبلا بن سکتا ہے اچھا استاد آج ہمیں آپ اپنی پسند کی کوئی تال یہ اور میں درخواست کروں گا کہ ذرا یہاں پر آپ کے بڑے بڑے فنکار موجود ہیں ذرا ایسی لہ سنائیے کہ دو چار دس منٹ تاکہ وہ سنیں اور دیکھیے اس کو کہتے ہیں جی آڑ جی تو یہ ہے آڑ کیا مراد ہے آڑ سے آڑ سے یہ مراد ہے کہ چتالے کا میل آٹھ اور بارہ کا میل آڑ ہوتی ہے سات اور آٹھ کا میل کواڑ ہوتی ہے جی تو اتی یعنی جو تقسیم ہو جائے جی وہ تو ہو آڑ آڑ اور جو تقسیم نہ ہو سکے اسے جی وہ دی دی تو اس میں سے دوسری لئے بھی ہیں اتیت بھی, بھی ہے جی جی وہ بکری لئے تو ایسے کر کے کے نام ہے گرگاٹ ہے شروعات میں گرگھات کا نام ہے شروعات یعنی جو شروعات لئے کی جاتی ہے تین تاریخی اس کا نام ہے گرگاٹ اور اس کا جو تبادلہ ہوتا ہے تین تال کے ساتھ چالے کا یا دادرے کا تو وہ آر بن جاتی جی, ہے دیوڑا ہو جاتا جی. ہے اچھا جی اگر وہ چینچل کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جائے اور سم سے سم تک لیا جائے تو وہ اس کا نام کباڑ کہتے ہیں وہ چودہ ماترے اور پھر اپنا جی جی سات ماترے چودہ جی, بارہ ماترے جی تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو تین تالے جی. अब ये आड़ चौताली चौताली की تار کے ساتھ آڑ یہ ہوئی اور تین تار کے ساتھ کوارڈ بنتی ہے چینچل کی مختلف بول ہیں ان میں سے کون سے پورے ہیں اور ایک دفعہ کسی استاد سے سنا تھا کہ دیر دیر اور یہ ڈھونڈ کے بول ہیں اس طرح سے مختلف بول جو ہیں آپ ہمیں وہ سنائیے تبلے کے بول بالکل ٹھیک ہے جو لوگوں نے کہا کہ دھونی کے بول جو ہیں مثلا مثلا اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ بول جو ہیں وہ دگنی میں ادا ہوں تو اچھے لگتے ہیں مثلا ہم گانے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ درباری جو ہے یہ ویلپت قرار ہے اگر آپ کو درد گانا ہے تو آپ اٹانا گائیے درباری اگر آپ دور میں گائیں گے تو درباری کی صحیح خانی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی دلوقتي دلوقتي اسی طرح سے اسی طرح یہ قبلے کے بول ہیں جو درد کے بول جو حق رکھتے ہیں کا کو تھوڑی بجائے جائے تو اس کی وہ خسی اچھی نہیں لگتی یعنی اس کی شکل نہیں اچھی لگتی اور ان کی وہ بات نہیں بنتی خوبصورت نہیں رہتی جب وہ جب تک وہ اپنی منزل پر نہ جا کے بجے تو جو تھوڑی لہر کے بول ہیں جب تک وہ تھوڑی لمبا سن جا بول ارادہ ہیں تبلے کے نام ریلے کے بول ارادہ ہیں آپ دیکھیے یہ اوپر نہیں جا سکتے ان کا گھر ہی ہے جب ریلا جب آئے گا جب ریلا ہوگا تو وہ یہ ہوگا چڑھ جائے ٹھیکے کا جانا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو ریلے کا مقام کا جگہ ہے ٹھیکے کے بول الادہ ہیں بالکل ٹھیکے کے بولوں کے ساتھ گد کا کوئی تعلق نہیں گد کا بول ٹھیکے میں نہیں ہوتا کا بول جو گد میں نہیں ہوتا قیدے کا بول گد میں نہیں ہوتا نہیں ہوتا اچھا استاد ایک کام آج ہمیں آپ بتا دیجیے مثال کے طور پر میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ تین تال کے بول منہ سے پڑھیں اور ٹھیکہ سنائے اسی طرح سے پانچ چار تالیں اور مثلاً آلہ چوڈالا لے لیجیے دھمار لے لیجیے اس طرح سے اکوائی لے لیجیے جو مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ روز ہمارے استعمال ہوتے ہیں اگوائی جو بزرگوں نے بنائی ہوئی ہے وہ یہ دوسری تو یہ جو ٹھیکے ہیں تین تال کے کتنے ٹھیک ہیں یہ بھی تین سال ہے اس کے ساتھ دوسرا جو تلوارے کا ٹھیکہ ہے وہ بھی تین تال ہے یہ بھی سولہ ماتے یہ کیش تال کے جھول میں فرق پڑ اب یہ کیش یہ کیش یہ بھی سولہ اس کا نام اکوائی نہیں ہے اس کا نام کیستا ہے اچھی اکوائی ہے وہ بھی سولہ ماتے وہ یہ اکوائی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ہاتھ کا بول وہ دیکھیں وہ یہ ہے. گے دا ادھر سم ہے اس کا بائیں پر گے دا گے گے دا کے کے کے قوائی, ایک, ایک, بول, نام رکھا جب ہی, کہ ایک ایک ہاتھ کا بول ہے, وہ جو دوسرا ہے, اس کا نام ہے؟ مثلاً آپ نے یہ مجھے اب سولہ ماترے کے آپ نے ٹھیکے بتائے ہیں جو مختلف جھولوں کے ساتھ مکمل ہے اسی طرح سے چودہ ماترے ماترے کے اچھا جی یہ بھی یہ بھی چولہا اس میں کیا فرق تھا پہلا ٹھیک جو شکل آجادہ رہتا ہے اور جھول بھی رہتا ہے یہ بھی چودہ ماتر کٹھے کا اس کو فردست یہ بھی ہے اب یہ شروع ہوئی یہ بھی چودہ یعنی ایسے کر کے تار جو ہے اچھا ہوری دھمار اور دھمار میں کیا فرق وہ ہوری دھمار میں اس میں وزن تو ان کا ایک ہے باقی وہ بولوں میں فرق جی ہاں تو یہ آپ کی جگہ پہلے ہمیں آپ دھمال سنائیے اور اس کے بعد ہو گئی جو ہے گا. یہ بھی اچھا, کہ کے کر کے بنا کہ جتنے بھی ہیں سب کے انداز الادہ الادہ الادہ رہے اور وزن ان کا, بہت ان کا ایک بھی ہوا ایک ہوا ایک اور وہ ان کے شکلیں ان کی الادہ الادہ ہوئیں مگر جن جن بزرگوں نے بنایا الادا کی تصنیف ہے یہ کہ کسی نے کوئی ٹھیکہ اس وزن کا بنا لیا کسی نے کوئی ٹھیکہ اس وزن کا بنا لیا کسی نے کوئی ٹھیک ہو اس وزن کا بنا لیا اگر ایک ہی آدمی بناتا تو پھر وہ ایک ہی رہتا نا تو کو تو بہت چلے آئے انہوں نے اپنی طویل کے مطابق اس وزن کے ٹھیکے بنا لیے تو وہ مکتصر ہو گئے وہ ان کی شکلیں ارادہ رہتا وہ اچھا استاد ہمیں اپنی پسند کا کوئی تال آپ سنائی ابھی میری پسند کا تال تو سارے ہی پسند تھے تو میری پسند کے جو ہے اس میں سے وہ جو ہوتی ہے نا مثلا ایسے کر کے چار باغ کا گت کہیں یہ چار درجے کی گت ایسے بھی چار درجے کی گت ایک اور گت یہ گتوڑے کی شکل کا چار درجے کی گت شکل گتوڑے کی ہے مگر یہ چار درجے کی گتوڑے کی ہے آپ کے خیال میں اور کس قسم کے ہیں اور کتنے ساری دنیا میں جی. ساز تار کے جی, تاردھیا تار کے ساز ای چار ساز ہیں کون کون سے ساری دنیا میں جیساد جی. جس کو کہتے ہیں تت بے تتھر جی. تتھر جی جی اس کا ترجمہ آج کروں جی ہاں ارشاد. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تت وہ ساز ہے جو تار والے بے تک وہ ساز ہیں جو کہ بے تار سے تار نہیں ہیں جن میں تار سے گھن وہ ساز ہیں جو بڑے آواز والے یعنی ڈھول ہے تمور ہے نوبت ہے نکارا ہے ان کو کہتے ہیں گن شتھر شتھر اس کو کہتے ہیں جو تمام دنیا میں پھوک سے بچ اچھا گھن سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساز جو دھاتوں سے بنائے گئے بڑے بڑے آواز ہڑتال ہے یا اور چیزیں جو صرف جس میں کوئی تار استعمال نہیں نہیں اور جس کا آواز دور تک جاتا ہے مسل ڈھول ہیں تو بہت دور تک جاتا ہے تمور بھی جاتا ہے نوبت جاتی یا نکارا جاتا ہے تو یعنی گھن اس کا نام ہے جو کہ بڑے آواز والے ہیں اور شتھر اس کا نام ہے جو کہ دو سال بھی پھوک یعنی چار ہی ساز ہیں چار قسم کے ساج چار ساج ہی قسم کے ساز ہیں بس اور ان سے زیادہ نہیں ہے اچھا جناب اچھا آپھی کا بہت بہت شکریہ